کہ بے شک تمہارا مجھ پہ درود پاک پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا سلو الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ صل تعالی, تعالی وسلم مزن چلک ناظرین ایک وقت وہ تھا کہ جب ماہ رمضان, ماہ رمضان مبارک کی ابتدا ہو رہی تھی یہی وقت تھا نماز مغرب کے بعد کا جب چاند کا ظہور ہوا اور ماہ رمضان مبارک کی ابتداء ہوئی اور آج اس ماہ مبارک کی انتیسویں شب جو ہے یہ آن پہنچی ہے ممکنہ القدر بھی ہو سکتی ہے بہرحال ماہ مبارک اپنی برکتیں اور بہاریں لٹاتا رہا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نیک بندوں نے اس کی یاد میں اس کی تعطف برداری کے اندر اپنا وقت گزارا لیکن دیکھا جائے تو جس طرح ابھی جو آنے والا دن ہے عید کا دن یہ خوشی والا دن ہے لیکن کچھ لوگوں کے لیے یہ ٹینشن کا دن بھی بننے جا رہا ہے پریشانی کا دن بھی بننے جا رہا ہے سلسلہ ہمارا ہے مثالی معاشرہ کیا مثالی معاشرے کے اندر خوشیوں کا دن کسی کے لیے پریشانی کا باعث ہونا چاہیے کسی کے لیے ٹینشن کا باعث ہونا چاہیے کسی کے لیے الجھن کا باعث ہونا چاہیے کسی کے لیے پریشانی اس میں ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ ہم پوچھیں گے ان شاء اللہ نگران مرکزی حضرت مولانا حاجی محمد عمران الطاری اللہ تعالی۔ ہمارے ساتھ ہیں نگر نے کے مدنی پھول لیں گے اور اس کے ساتھ ساتھ ہم آپ کی کالز کو اور آپ کے میسجز کو بھی سلسلے کا حصہ ضرور بنائیں گے سگیری جیسے عید کا دن آنے والا ہے مختلف گھروں کے اندر مختلف ماحول ہوگا نے عید کی تیاری کر لی ہوگی کئی عید کی تیاری کر رہے ہوں گے کہ کپڑے سلوا لیے ہوں گے کہیں سلوا رہے ہوں گے کشمکش میں ہوں گے کہ اس فکر میں ہوں گے کہ پتا نہیں درجی ہمیں ہمارے کپڑے وقت پر دے گا یا نہیں دے گا مختلف طرح کی کیفیات چل رہی ہوں گی بعض گھروں کے اندر شاید یہ بات بھی ہو رہی ہو کہ ہمیں عید کے لیے لے کر کیا دیا ہے یا ہمیں عید کی تیاری کرنے کے لیے کیا دیا ہے دیکھو فلاں ہے اس نے اپنے گھر میں اتنا خرچہ دیا ان کے گھر کے کپڑے جو ہیں وہ اس طرح کے بنے برانڈیڈ کپڑے بنے مہنگے کپڑے بنے ہمیں سارے سے سوٹ لے لیے ہیں کیا فرمائیں گے اگر گھر کے سربراہ پر اس اعتبار سے کان و تشن ہو رہی ہو چاہے اولاد کی طرف سے چاہے بچوں کی ماں کی طرف سے کیا فرمائیں گے آپ الحمدللہ رب والصلاة والصلاة والسلام علی سید المرسلین کہیں بھی آپ نے بچوں کے ابو کا ذکر نہیں کیا کان و یا تو بچے کی ماں کی طرف سے ہو رہی ہوگی یا بچوں کی طرف سے ہو رہی ہے تو بچے کا ابو نے کیا اس نے عید نہیں منانی ہوتی عید تو ذرا کوئی اس کو نہیں پوچھے گا ابو آج آپ نے عید کے لیے نئے چپل لیے یا نہیں لیے ابو آپ نے نئے جوتے لیے یا نہیں لیے ابو آپ نے عید کے لیے کوئی نیا جوڑا سلوایا نہیں سلوایا ابو عید کے لیے کوئی نیا رومال تک لیا آپ نے اس کو کوئی نہیں پوچھے گا بیچارے کو اس سے تو صرف پیسے لینے والا ہے کہ یہ عموماً ہمارے گھروں میں جو والد ہوتے ہیں یہ نوٹ کمانے کی مشین ہوتے ہیں جب تک مشین ایکٹیو ہے اور نوٹیں چھاپ چھاپ کے دے رہی ہے تب تک تو یہ مشین بڑی م... اس کی آواز ہی بڑی بھلی لگتی ہے مشین کی اور اگر مشین نوٹیں چھاپنا بند کر دے تو چلتی تو ہے مگر اس کی آواز بڑی بکرو لگتی ہے نکالتا <laughs> تو کچھ ہے ہی نہیں اب خالی اس کی آواز ہی رہ گئی ہے تو میرا خیال اس کو بھی پوچھنا چاہیے کہ ابو پوچھیں بچے پوچھیں ابو آپ نے کیا لیا نہیں بیٹا میں ابو آپ اپنا کریں ہم کر لیں گے انشاءاللہ مل جل کر بچوں کی امی پوچھے اگر اس اس کو دوپٹے نہ ہونے کا چوریا نہ ہونے کا چپل سینڈل نہ ہونے کا میچنگ نہ ہونے کا اس کی لیس ویس صحیح نہ ہونے کا ہزار قسم کے صدمے جو یہ لے کر بیٹھی ہو تو اس کو یہ کم از کم کی طور پر پوچھ لینا چاہیے آپ کا کیا ہوا آپ نے کیا کیا آپ تو پیسے کما کما کر ہمارے لیے اس تیاری کروا رہے ہیں آپ نے بھی کچھ کیا یا نہیں کیا یہ تو ایک پہلو تھا مگر آپ نے جو ابتدا کی اور ابتدا میں جو آپ نے کہا کہ کسی کے گھر میں یہ باتیں ہو رہیں گی کسی کے گھر میں یہ باتیں گی کسی گھر میں یہ باتیں ہو ہوں, کسی گھر یہ باتیں. میں سو سوچ رہا تھا کہ سلمان بھائی کوئی ایسا بھی گھر ہوگا جس میں بیوی بچے اور گھر والے سب بیٹھ کر یہ باتیں کر رہے ہوں کہ واقعی آج ہو سکتا ہے کہ ہماہ رمضان کی آخری رات ہو اور کل اس وقت شاید ہم رمضان میں نہ ہوں رمضان نہ ہو ہمارے درمیان شاید اگر انتیس کا چاند ہوتا ہے تو, تو آج آخری رات رہ گئی ہے تک کل کا روزہ آخری روزہ رہ گیا مجموعی طور پر دیکھے تو شاید چھبیس گھنٹے بھی نہ رہے اللہ کیا, ہو کیا کسی گھر م? میں کوئی اسی بات ہو رہی ہوگی ابو ہماری مغفرت ہوئی ہوگی کہ نہیں ہوئی ہوگی کیا کوئی بی بیوی اپنے شور کو پوچھ رہی ہوگی کہ ذرا آپ غور تو کریں میں بھی بخشی گئی ہوں گی کہ نہیں بخشی گئی ہوں گی یا شور اپنے بیوی بچوں کو سب کو لے کر بیٹھا ہو کہہ رہا ہو کہ مل کر دعا کرو کہ تمہارا یہ گھر کا آدمی بخشا جائے کیا یہ کوئی بات نہیں ہو رہی ہوں گی مانتا ہوں میں اداری ہے میں اس کا انکار نہیں کر رہا یہ ہے میں یہ بھی مانتا ہوں کہ ہو سکتا ہے کہ کل چاند رات ہو سکتا ہے میں سب مانتا ہوں میں یہ بھی مانتا ہوں کہ آج آخری رات ہو سکتی ہے لیکن کیا ایسا گھر بھی نہیں ہو سکتا اچھا نہیں ہوگا اس کی بھی کوئی ہم نہیں کہہ سکتے کہ ایسا کوئی گھر ہی نہیں ہوگا جہاں پہ یہ سر جوڑ کر بیٹھے نہیں ہوں گے ہو سکتا ہے کہ آج کا کھانا یہ رو رو کر کھا رہے ہوں کہ شاید اس وقت کا یہ کھانا ماہ رمضان کا آخری کھانا ہو اور اگلے سال ہم رمضان تک زندہ رہتے ہیں, نہیں رہتے آج جو میں چائے پی رہا ہوں ہو سکتا ہے کہ اس ماہ رمضان کی یہ رات کی میری آخری چائے ہو کیا یہ سب کو گھرانا نہیں ہوگا کہ جس میں یہ ساری تصورات خیالات ہوں کہیں کہ ایسا نہ ہو کہ ماہ رمضان یہ تو نا چاند نظر آ گیا میرے کپڑے نہیں آئے. جی گیا میرے نہیں آئے چاند نظر آ گیا میرے جوتے نہیں آئے چاند نظر آ گیا میری تیاری پوری نہیں ہوئی چاند نظر آ گیا میری بخش ہوئی یا نہیں ہوئی Allah. ایسے بھی تو کچھ ہوں گے نا ہونے تو چاہیے ہونے تو چاہیے اور ایسا ہونا چاہیے عید کی تیاری اپنی جگہ پر ہے میں خوشی کا دن ہے تیاریاں تو ہوتی ہیں چپل جوتے نئی چیزیں نئی اشیاء گھر میں کچھ نہ کچھ مہمانوں کی ضیافت کا کھانے پینے کا انتظام یقینا ان یہ ہمارے عید کے لوازمات ہیں اور یہ پورے کے پورے جائز اور شرعی طریقے کے مطابق ہونے چاہیے عید خوشی کا دن ہے خوشی منانا سنت ہے یقینا اس کی خوشی بھی کرنی چاہیے لیکن وہ عید کا دن شروع تو ہونا اور عید سعید کا دن شروع تو ہونا اب اس وقت تو یہ ہے کہ رمضان جا رہا ہے سلمان بھائی اور میری بخشی شوریہ نہیں ہوئی میرے علم میں نہیں ہے یقیناً ہمارے علم میں یوں قطعی طور پر آ بھی نہیں سکتا لیکن دیکھے کپڑے نہ آنے کا بھی تو ایک درد ہے نا چپل نہ آنے کا بھی درد تو ہے نا جس نے وقت دیا ہے وہ وقت پر اپنی چیز تیار کر ہمیں نہیں دے رہا ہمیں چیز کا پین تو ہے نا درد تو ہے نا تو میں تو ہی کہہ رہا ہوں کہ یہ درد کہاں ہے کہ میرا کیا بنا میرا کیا بنے گا یہ ہونا چاہیے یہ تو ایک بات تھی جو آپ کی ابتدائی وضاحت کے دوران میرے ذہن پر آئی کہ یار ایسا بھی تو کوئی گھر ہوگا جس کو یہ پریشانی اور ٹینشن کھائے جا رہا ہو تو وہی بات گھر میں پریشانی اور ٹینشن کی تو ظاہر ہے کہ اس طرح کے چی پکار کرنے سے لڑنے جگڑنے سے, سے آپ کی چیزیں آ نہیں جائیں گی جی یعنی اگر کسی نے کوئی چیز نہیں دی ہے اس سے بھی لڑیں گے جھگڑیں گے تو وہ چیز بنا کا دے نہیں دے گا اس کی ذمہ داری ہے نا اس کا کام ہے کہ وہ ہمیں جو ہماری مطلوبہ شیعہ ہیں یہ ہمیں دے ہمیں عید کے موقع پر ہماری جو ایک اچھی اچھا ڈریس ہونا چاہیے یہ دے اچھا جوتا कौन? ہونا چاہیے اس کا انتظام کرے کون کمائے گھر کا جو سربراہ ہے وہی وہ وہی کرے گا اور کون کرے گا دیکھیے گھر کا سربراہ یا جو بھی گھر کا کفیل ہے وہ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنے طور پر کچھ نہ جسے میں آج چر اتر رہا تھا مدنی چینل سے تو ہمارے اسلام بھائیوں کو دیکھ رہا جو مدنی چینل میں کام کرتے ہیں میرے اسلام بھائی میرے ساتھ اتر رہے تھے لفٹ سے نیچے میں ان کو دیکھ رہا تھا میں سوچ رہا تھا کہ یہ میرے مدنی چینل میں جاب کرتا ہے یہ دس سے بارہ گھنٹے مجموعی طور پر میرے مدنی چینر میں گزارتا ہے آنے جانے میں شاید اس کی تنخواہ ہو سکتا ہے کہ تیس ہزار ہو چالیس ہزار ہو شاید اب یہ جا رہا ہے اس کے ہاتھ میں چپل تھے میں چپل دیکھ رہا تھا پرانے تھے اس کے پاس میں کہ گھر جائے گا تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اب بوئیں گے کیا ہوا بچوں کپڑوں کا کیا ہوا اب میرے سامنے وہ تیس چالیس ہزار روپے اگر کماتا ہے اور بارہ گھنٹے یہ آنا جانا میں سب نکل جاتے ہیں تیرہ چودہ گھنٹے تیرہ چودہ پندرہ گھنٹے نکلتے ہوں گے آپ لوگوں کے آنے جانے میں نا مجموعی طور پر نکل جاتے ہوں گے اب کیا کرے یہ اپنی کھال بیچے خود کو گروی رکھے کون دے گا دام گروی بھی, بھی رکھے گا دام مثال دے رہا ہوں تو اب یہ جو کر رہا ہے تو کیا گھر والے نہیں دیکھ رہے کہ دس بارہ گھنٹے پندرہ گھنٹے جود گیا یہ ہمارے سامنے گھر سے نکلتا ہے روزے کی حالت میں گھر سے نکل رہا ہے اور یہ اب گھر لوٹ رہا ہے مغری میں جو بچا کچھ ہے جو تھوڑا بہت ہوتا ہے پھل فروٹ لے کر آ جاتا ہے اب جو اس کے پاس ہے اسی کے مطابق آپ کو ڈھلنا ہے نا یعنی کب تک اس کے اوپر ہی پریشر ڈالتے رہو گے کہ نہیں تم ہماری خواہشات کے مطابق کماؤ ہماری سوچ کب بنے گی کہ ہم اس کے کمانے کے مطابق اپنی خواہشات کو کیوں نہیں ڈال لیتے کیوں کولو کے بیل کی طرح ہم اس کو رگڑ رگڑتے ہیں کیوں تو گھومتا رہے تو گھومتا رہے تو گھومتا رہے, تو گھومتا رہے اور یہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے رسک کی حلال کمانے کے باوجود بھی اس بیچارے کو اسی ٹینشن اور نفسیات کے اندر اس کو لے کر بیٹھا جائے کہ میں آپ کچھ بھی نہیں کر رہے کیا کرے بارہ پندرہ گھنٹے جو اس کی قسمت کا رسک ہے وہی تو کما رہا ہے مزید کیا کرے جاگے کتنا جاگے گا جس جگہ کاروبار کر رہا ہے وہاں بھی تو اس کو فریش ہونا چاہیے ادھر کا بھی تو حق ادا کرنا ہے کہ گھر کا یہ مسائل لے کر جب یہ کاروبار پہ جائے گا تو وہاں اس کی پرفارمنس نہیں ہوگی تو اس کی کٹوتی ہو جائے گی اس کی جو خطرے میں آ جائے گی میں گھر کے افراد کو یہ مشورہ دوں گا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے گھر کا یہ کفیل اپنے طور پر پوری محنت کر رہا ہے اس کی حلال کما رہا ہے اس کو حرام کی طرف جانے کا نہ آپ مشورہ دیں نہ کوئی اور مشورہ دے نہ اس کو حرام کی طرف جانا چاہیے اب اس کو جو رسک ہے اس کا اس رسک میں جو اس کی آمدنی ہے اور آپ دیکھ رہے کہ یہ کام کر رہا ہے اب اس کی اس آمدنی کے مطابق آپ اپنی ضروریات و خواہشات کو پوری کریں اس پر مہربانی کر کے لو نہ ڈالیں کہ یہ ہماری خواہشیں پوری کرنے کے لیے اب تم کو جو کر رہے ہیں تم کرو ہماری خواہشیں پوری کرو تو کیا کریں آپ بتائیں خواہش کیا کریں میں اتکے تو رہا ہوں سلمان بھائی کیا کریں کیا ماریں گے اس کو پیٹیں گے ماضا اللہ اچھا گھر میں چیخو پکار کریں گے تو کیا اس سے اس کی آمدنی بڑھ جائے گی یہ دل دل برداشتہ ہوگا یہ روئے گا بے گھر میں یہ تو پھر یہ چیخے گا مرو یہ کروں وہ کروں تو اس کی اس کی مثالیں دینے کا کوئی فائدہ نہیں ہے آپ مثالیں دے رہے ہیں کہ دیکھو اس کے بچوں نے کتنے اچھے کپڑے پہنے ہیں ہو سکتا ہے کہ پچاس مثالیں لے کر آ جائے گا دیکھو ان کے بچوں نے ہمارے بچوں سے بھی پرانے کپڑے پہنے ہیں یہ سب بھی تو ہوگا تو یہ تو گھر والوں کو چاہیے کہ کبھی بھی اوپر نہ دیکھیں نیچے دیکھیں دنیا میں یہ حدیث پاک میں ہم کو جب سمجھا دیا گیا کہ دنیائی معاملہ میں نیچے والوں کو دیکھو دینی معاملہ تو اوپر والوں کو دیکھو تو میں تو یہی ارض کروں گا کہ یہ نہیں ہونا چاہیے مجھے میں جانتا ہوں گھران کو لو ٹینشن اور کماؤ نا اور کماؤ نا گھر کیسے چلے گا ارے بھائی گھر کیسے چلے گا تم اے سی کی ٹھنڈک میں سو کر اپنے باپ کو دھوپ میں جلانے پر تلے ہوئے ہو کہ تم دھوپ میں جل کر ہمارے لیے اے سی کی ٹھنڈک کا بل نکال کے لاؤ تو اس کی ذمہ داری ہے نا گھر کی ذمہ داری یہ نہیں ہے کہ آپ کو اے سی کی ٹھنڈک میں سو لائے مادوت کے ساتھ وہ ضرورت کا رسک دے گا دیکھو آپ کی ضرورتیں جو ہیں آپ کی ضرورتیں پوری کرنے کی اس کی ذمہ داری ہے نا بھائی کہاں ہے نا جی آپ مولانا ہے آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا نا آپ کا والد کیا آپ کی خواہشات اور آپ کی سہولیات کے لیے خود کو بیچے گا آپ کو کھانے کے لیے تین وقت کی روٹی میں دو وقت کیا نہیں کے تیار تین وقت کی روٹی مل رہی ہے جی وہ ضروری ہے کہ وہ ٹکے اور پیزے بنا کر لے کے آئیے اس پہ جائزے میں نہیں آپ کو کھانا مل رہا ہے نا ٹھیک ہے جس گھرانے کی عورت آتی ہے اس گھرانے کے اسٹیٹس کے مطابق اس کو نان نسخے کے احکامات وہ اپنی جگہ پر ہیں لیکن ہم اخلاقی طور پر بھی بچوں کو اور اس کی امی کو یہ سمجھا تو سکتے ہیں نا کہ آپ ریئلائز تو کریں نا کہ یہ کیا پوزیشن ہے انشاءاللہ بچے کیوں نہیں مطلب کہ برداشت کریں گے بچوں کو ہم برداشت کرنے کا درس دیں ہم ان کو یہ درس کیوں دیں کہ باپ کے کپڑے نوچو اور اس کے چمڑے اتارو آپ دیکھیے آپ کن سال کے چھ جوتے چھ چپل تبدیل کیے آپ کے والے سب ایک ہی چپل پہن کے چلتے رہے پورا سال آپ پورا سال اگر لیں تو آپ کے دس کپڑے آئے دس جوڑے آئے اس نے تو دو جوڑے بھی نہیں سلوائے بچوں کی امی دیکھے کہ شادی بیاہ کے موقع پر دیگر خوشیوں کے موقع پر اس نے مجموعی طور پر پورے سال کے اندر تیس جوڑے بنا لے پندرہ جوڑے بنا لے بیس جوڑے اس نے تو پانچ جوڑے بھی نہیں بنائے قسر کے اس مرد کا کیوں اس کو دبائیں دیکھیں ربر ایک حد تک کھینچا جائے گا سلمان بھائی اس کو زیادہ کھینچے کہ ٹوٹ جائے گا گھر کا سربراہ واقع ربر کی طرح ہوتا ہے اس کو کھینچو تو یہ اس کے اندر لچک ہوتی ہے گھر چل رہا ہے یار کھینچو تو لچک ہوتی ہے زیادہ نہ کھینچو ٹوٹ جائے گا میں گھر کے لوگوں کو ہی مشورہ دوں گا کہ بیٹھ کر کمپرومائز اور سیکریفائز کے ساتھ قربانی کے ساتھ گھر چلتا ہے اگر پیسے نہیں ہیں تو اے سی کی خواہشات نہ رکھیں پنکھے میں گزارا کریں اور اگر پیسے اتنے ہیں کہ آپ اے سی افورڈ کر سکتے ہیں تو پھر دیکھیں کتنے ہیں کیونکہ بل زیادہ آئے گا تو یہ کہاں سے کما کر لائے گا <coughs> بچے بڑے ہو جائیں گے وہ جب کمانا شروع کریں گے انشاءاللہ اٹومیٹیکلی اللہ کچھ نہ کچھ حالات بہتر ہوں گے میں نے تو تیس چالیس ہزار تو بہت زیادہ بتائے سلمان بھائی نارملی لوگوں کی جو تنخواہیں میرا خیال ہے پندرہ بیس ہزار ایوریج ہے پندرہ بیس ہزار ایوریج ہے میں اپنے کیمرہ مین سے مشورہ کر رہا ہوں پندرہ بیس ہزار کہاں سلمان بھائی ایوریج ہے ہمارے ہاں آپ نے محنت کشوں کا جو رمضان دکھایا تھا یہ بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے پتھر توڑ توڑ کے جو کام کر رہے تھے میں نے ان کی سیلری سنی کہ اب کتنا کماتے ہیں پندرہ ہزار روپے کما دیں اب یہ پتھر توڑ کے کمانے والا پندرہ سے زیادہ کہاں سے کما لائے گا کیا سستے چپل نہیں ملتے مارکیٹ میں ملتے کیا سستے کپڑے نہیں ملتے مارکیٹ میں ملتے کیا بچوں کے لیے کوئی سجاوٹ وجاوٹ کی کوئی سستی چیزیں نہیں ملتی مارکیٹ میں ضروری ہے کیا مہنگے بازار میں جاؤ کیا مارکیٹ میں سستے بازار نہیں ہے کہ جہاں پر مطلب کہ کہے گئے آئیں گے کہ بھائی اسے نئے کپڑے پہنے بھائی نئے کپڑوں کا ہی شوق ہے نا کئی جگہ نئے کپڑے پہنے ضروری ہے کیا پانچ والا سوٹ پہنے کیا پانچ سو سوٹ نہیں ملتا کیا آٹھ سو نو سو والا سوٹ نہیں ملتا ملتا ہے پھر جہاں پر ڈیڑھ سو روپئے میٹر والا کپڑا ملتا ہے سلمان بھاؤ کیا پچاس روپے میٹر والا کپڑا نہیں ملتا ملتا ہے جہاں پچیس ہزار روپئے کی عورتوں کی بتک کے اندر سوٹیں ملتی ہے تو کیا وہاں پر دو ہزار روپے کا سوٹ نہیں ملتا ملتا ہے پورا سوٹ سی کر بھی پندرہ سو دو ہزار روپئے کا پڑ جاتا ہے جی یہ بھی میں زیادہ بتا رہا ہوں جو ایک مڈل کلاس کے جو لوگ ہیں جی اس کے نیچے بھی پڑتا ہے یہ میرا کیمرامین رو رہا ہے جی اور اسے کتنے شد رو رہے ہوں گے گھر کے اندر جی کہ یار میں گمان کرتا ہوں اللہ اس شادی کا بھلا کرے کوئی تو ہماری فیور میں بول رہا ہے یہ کوئی بخل تھوڑی کر رہے ہیں گھر کے ساب کو کنجوسی چوری کر رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے پیسے چھپا کر رکھے ہیں دیبی بچوں کے لیے کما رہے ہیں ٹھیک ہے جو ہر درمی کر رہے ہیں ہم کو سمجھائیں گے آپ نہیں کرو آپ کماؤ نارمل کماؤ آپ کی ذمہ داری ہے لیکن گھر والوں کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کو بھی چاہیے ماں باپ کو بھی چاہیے کہ اپنے بچوں کے ساتھ ان کو ان کی کم آمدنی پر تانا مت دیں بےچارے کوشش کر آپ ان کی کوششیں دیکھ لیں یہ غلط فیصلے بھی نہیں کر رہے یہ عیاشی بھی نہیں کر رہے یہ گھر کے پیسے اڑا بھی نہیں رہے یہ جو کما رہے ہیں آپ کے سامنے کے گھر کے ایک بجٹ کے اندر یہ خرچ کر رہے ہیں اور بارہ بارہ پندرہ پندرہ گھنٹے کام کر کے کر رہے ہیں ان کے ساتھ میں تو رحم کی اپیل کروں گا سب کو کہ گھر والوں کو فیملی کو رحم کی اپیل کروں گا ٹھیک ہے ہمارے یہاں بھی بازو کا جیسا ہوتا ہے کہ کوئی اچھی سیلری ملتی ہے تو کوئی چلا جاتا ہے اگر وہ جائز جگہ پر گیا ہے اور وہاں گناہ نہیں کر رہا تو مجھے نہیں فیل ہوتا کہ ٹھیک ہے ایک ہے آپ نہیں بڑھا سکتے تنخواہ اور میں یہ دیکھتا ہوں اس میں بھی اس کی فیوچر اور فیملی سے تو محبت ہے ہاں اگر خدا نا خاصہ کوئی ناجائز کام کی اس کو تنخواہ لینے کے لیے وہ تلتا ہے تو اس کی تو اجازت نہ شکیے تھی کہ ہم کیا ہو سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے یہاں بھی سلمان فیملی کا پریشر ہو کہ نہیں آپ فلاں جگہ چلے جاؤ اب فلاں جگہ چلے جاؤ دیکھو وہاں سیلریز اچھی مل رہی ہیں آپ کیوں یہاں چکے ہوئے ہو اب وہ بولے کہ میں وہاں جاؤں گا تو گنا کروں گا وہاں جاؤں گا تو بدنگاہی کروں گا وہاں جاؤں گا تو مجھے گانے بازے سننے پڑیں گے وہاں جاؤ گا تو مجھے گالیاں سننی پڑیں گی بٹ جو بھی ہے آپ ہم کیا کریں ہماری بھی تو خواہشات ہیں نہ تو آپ, آپ ایک اور بات بھی بتائیں کیا ہم حالات سے سمجھوتا کر کے بیٹھ جائیں یعنی سو گسا راستہ بتا دیں سلمان بھائی سمجھوتے کے سوا گسا راستہ بتا دیں ہونا وہ تو وہی ہے نا جاب کے مقدر میں آگے بڑھنے کی اور اور کوشش بھی تو ہونی چاہیے اور نا اور, نا اور کوشش کرے اور ذرائع اختیار کرے اپنے ذہن پر اور فکر کرے نا کچھ ایک ای ہی پر بوجھ ڈال رہے ہو نا اب سوچ بھی تو ذرائع بھی تو ڈوں سب کو تو کر ہمارے پر کچھ بوجھ مت ڈال ہماری خواہشیں پوری کر میں کہہ رہا ہوں اس کو آگے بڑھنے کی دستجو یا اپنے گھر کو بہتر سے بہتر طریقے سے چلانے کی سوچ ہونی چاہیے لیکن میں یہاں جو جس پہلو کی طرف آپ کی توجہ دلا رہا ہوں وہ فیملی ممبرس ہیں وہ اکیلا ہے سامنے چھ چھ سات سات افراد ہیں وہ چھ سات افراد اس کے ساتھ کوپریٹو تو ہوں اچھا وہ بہت اچھی اپروچس کر سکتا ہے اس کو مینٹلی طور پر تھوڑا سا سکون دیں اس کو ریلیکسیشن دے میں کتابیں پڑھا تھا کہ اگر انسان خوش ہو نا تو اس کی کارکردگی بارہ فیصد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے خوشی فرحت اور راحت جو نا وہ بڑھ جاتی ہے ٹھیک ہے اب یہ میرے کیمرہ مین بیٹھا ہوا ہے میرے بیٹھے ہوئے اب یہ کیمرے کے سامنے بیٹھے ہوئے ان کو ہیڈ فون لگا ہوا ہے دماغ تو گھر پر ہوتا ہے بازو کا میں مثال دے رہا ہوں دماغ بازو گھر پر ہے اس کو ادھر سے آوازے دے رہا ہوا ڈائریکٹر زوم ان کر وہ تھوڑی دیر کے بعد تو سنے گا جی جی جی جی کیوں اس کو پتا کہ میں بھی گھر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد میری ٹائم میری شفٹ آف ہوگی گھر جاتے مجھے پوچھا جائے گا کیا ہوا کچھ لائے اور وہ کہاں سے لائے گا تو اس طرح کے حالات گھر میں پیدا نہیں کرنے دینے چاہیے میں صرف یہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں صحیح. دونوں کو ہمدردی دونوں کو اپنے گھر کی یعنی کہ یہ ایک طرف ایک پارٹ آف فیملی وہ ہے جو گھر کا سربراہ ہے اور ایک پارٹ آف فیملیز وہ ہیں جو اس کے ساتھ بلونگ کرتے ہیں ان سب کو بڑی میچر انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ چلنا چاہیے ایک بزرگ رحمتہ اللہ تعالی علیہ کمانے کے لیے باہر گئے صبح پورا دن یہ کوشش کرتے رہے کو روزگار نہ ملا دیکھیے انسان ہے نا انسان کو کیا کہا گیا ہے انسان کو کہا گیا ہے کہ تو اسباب کا کشکول بنا کشکول دیکھا ہے آپ نے وہ جو بھکاری جو بھیک مانگتے ہیں کالے کا آپ نے دیکھا ہوگا ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ اسباب کا کشکول یعنی کوئی سبب بنا ہوگے کارپینٹر ہوگے کوئی مزدوری کر رہے ہوگی کوئی ہنر ہوگا کوئی نوکری کر رہے ہو بزنس کر رہے ہوگے, کہتے ہیں اسباب کا کشکول بنا کر روزانہ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو جا یعنی کے پہ نکلو تمہارا رب تمہارے اس روز کی جو رس کی جو خیرات ہے تمہارے کشکول میں ڈال دے گا سبحان اللہ یہ اللہ ہے یہ ہے ہمارا کام سبحان اللہ اب یہ بھی کوئی نہیں کرتا اور گھر میں اون پڑا رہتا ہے گیارہ گیارہ بارہ بارہ بے تک سویا رہتا ہے رات کو عیاشیا کرتا ہے گل چھڑے اور رہتا ہے اور اس طرح کی چیزیں کرتا ہے اس کی کوئی پذیرائی نہیں ہے ذمہ داری کے ساتھ شریعت کے طریقے کے مطابق اپنی آخرت کی تیاری کرتے ہوئے اپنے گھر والوں کے لیے روزگار کا حصول کرنا یہ ضروری ہے کہ جو شخص رزق حلال کے لیے خود کو تھکاتا ہے اس کے لیے بھی فصیلت ہے بلکہ جو اس لیے رزق کماتا ہے خود کو اور اپنے بیوی بچوں کو موتاجی سے بچائے گا حدیث پاک میں ہے وہ مجاہد فی سبھی لے ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے تو اس کو پوری کوشش کرنی ہے کہ جو ایک روزگار کمانے کے ٹائمنگس ہیں کیونکہ اس پر نا نفکا ہے بیوی بی بچوں کا مگر میں یہاں پر جو فیملیز ہیں ان کی جو ایکسٹرا آرڈنری خواہشات ہیں ڈیمانڈس ہیں میں اس پر عرض کر رہا ہوں کہ برائے کرم اپنی تمام تر چیزوں کو آپ کی گھر کی جو آمدنی ہے اس کے بجٹ کے اندر آپ لیں چاہے وہ آپ شادی بیا کے موقع کے مطابق ہو یا خوشی کمی کے مطابق ہو جو بھی ہو یہ ہمارا بجٹ ہے اور اس میں بھی کچھ نہ کچھ آدمی آگے پیچھے رکھتا ہے اللہ نہ کرے کوئی ایمرجنسی ہو جائے میڈیکل کا پرابلم آ جائے یہ پرابلم آ جائے تو کیا وہ سب سے قرضہ مانگتے رہیں گے بھیک مانگتے رہیں گے تو یہ سب چیزیں آگے پیچھے کرنی پڑتی ہے مرد کو چاہیے کہ اتنی سنسیریٹی اس کے اندر ہو اور اتنا فینسیبل ہو اور اتنا سمجھدار ہو کہ وہ اس طرح کی ایمرجنسی اور ارجنٹ آنے والی چیزوں کو بھی فیس کرنے کے لیے اپنے اندر کوئی تیاری کر کے رکھے تو یہ مجموعی طور پر میں نے کچھ ارض کی ہے جی ہو سکتا ہے کہ میرا نظریہ غلط بھی ہو سکتا ہے اللہ میں نے جو میری جو فیلنگس تھی میں نے ارض کی ہے ہو سکتا ہے مجھ سے کوئی اختلاف بھی کیا جا سکتا ہے تو اگر میری یہاں غلطی ہے تو میری اصلاح کرے میں ان شاء اللہ رجوع کروں گا بڑی پیاری بات کہی ہے اور یقیناً کے مدنی پھول ماشاء اللہ جس طرح آپ بیان فرما رہے ہیں یہ واقعی بڑے مؤثر ہیں اور مدنی ضلع کے ناظرین کے اس پر رسپانس بھی آتا ہے رسپونڈ بھی آتا ہے میسجز کے ذریعے بھی اور کالز کے ذریعے بھی آپ آ... بتائیے عہالعلوم میں امام غزاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے عورت کے بخل کو پسند کیا جی مرد کا بخول اچھا نہیں ہے وہ بخل کن مائنوں کر کہ اس کے اندر خرچ نہ کرنے والی عادت ہوگی نا یہ گھر کا بھلا ہے اس میں یعنی عورت کم خرچ کرنے والی ہو یعنی کم اڑانے والی ہو اور اس کی خواہشات کم ہو اس کی ضروریات کم ہو وہ بہت کم پر کنات کرنے والی ہو سادگی کے ساتھ زندگی گزارنے والی ہو اگر کسی شخص کو مرد کو ایسی عورت مل جائے نیک سیرت نیک اور پارسا اور اپنی طبیعت میں وہ سادگی رکھتی ہو بلکہ اگر شوہر زیادہ خرچ کرتا ہو تو وہ سمجھاتی ہو کہ آپ کو کیا ہو گیا کیوں اڑا رہے ہو اور اس اور اس پر سونے میں سو گئی ہے کہ اگر اس کو اولاد ایسی سادہ مل جائے کہ جس کی خواہشات نہ ہو اور وہ ایک ضرورت کے تحت زندگی گزارتی ہو یقین مانیے یہ بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی بڑی سعادت ہے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سو سے نصیب ہو اس میں پھر اس کو بھی چاہیے کہ اپنے کھانا سادگی پیدا کرے ایسے گھر میں کیسے جھگڑا ہو سکتا ہے ہر کو ایک دوسرے کو ریلیکس دینا چاہتا ہوں مر چاہتا ہوں میرے بیوی بچے سکون سے رہے بیوی بچے چاہتے ہو کہ نہیں ہمارے آدمی پر کوئی پریشر نہ آئے کوئی بات نہ کی جائے بلکہ کوئی پریشانی ہو تو نہیں میں کو نہیں بدانا میں دیکھ لوں گی میں ہوں نا کے ساتھ ماں بچوں کو سپورٹ کرنے والی یعنی یہ اٹھ کر باپ کے اوپر برسات کی وہ مطلب کہ وہ آگ کے انگارے برسا ہے. وہ مطلب کہ بیٹا ابھی تھکے ہوئے آتے ہیں کام کاج کرتے ہیں بےچارے کیا کیا کریں گے یہ گھر کے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں بیٹا ہم مل کر اس کو ڈیل کر لیں گے हाँ. ابو کو نہیں ابو آئے تو مسکرا کر منہ دینا ابو آئے تو یہ کرنا اور مطلب ابو بھی ہو سکتا ہے کہ اتنا سینسبل ہو کہ وہ بچوں کے تھوڑے تھوڑے چہرے دے کر سمجھ جائے اور پھر لے کر بیٹھے اور پھر بچوں کو ہمدردی کے ساتھ لے کر بیٹھے اور پھر اچھی اچھی باتیں کر کے ان کو ان کے ان معاملات پر تسلی دے یعنی اگر آپ اس طرح چلیں گے تو گھر میں لڑائی کیسے ہوگی یار یعنی اللہ سبحان یعنی میں چاہوں کہ میرے بیوی بچوں کو سکون دوں وہ چاہیں کہ مجھے سکون ملے جب ہم دونوں دوسرے کو سکون دینا چاہیں گے تو گھر کے اندر کوئی تیسرا گر لڑائے گا کیا हो گھر हो کی دیواریں تھوڑی گرتی ہمارے اوپر ہم اپنی نا اتفاقی وجہ سے گھر کی دیواریں تنگ کر دیتے ہیں نا اتنی سی دیوار میں بھی اگر محبت ہونا تو کشادگی لگے گی اور کشادہ دیواروں میں بھی اگر محبت نہ ہو نہ تو گھر کی دیواریں تنگ لگتی ہیں گٹن محسوس ہوتا ہے ارے سیڑھی چڑھتے ہوئے آدمی کو تکلیف ہوتی ہے سلمان بھائی کہ میں بھی گھر کا دروازہ کھولوں گا اور سیدھا مطلب کے شکایتوں کے بدبو کا بھپکا آئے گا میرے اوپر وہ کیسے ڈر کے دروازہ کھولے گا یا خود چیڑ چڑا یا بدمزاج ہوگا تو وہ جیسے ہی گھر کی سیڑھی کر رہا ہوگا گھر والوں کو دن دک دم دک کر رہا ہوگا کہ یہ ابھی آئے گا ابھی گھر کا دروازہ کھولے گا اور ابھی چکنا چلانا شروع کر دے گا اس طرح کیسے گھر چلیں گے ہم لوگوں کے اور میں کہتا ہوں کہ جب ایک گھر ہم سکون سے نہیں چلا پاتے ہم مملکتوں ریاستوں اور ملک اور شہروں کی سکون کی باتیں کرتے آپ اپنا گھر تو آپ اپنا گھر تو چلا لیں آپ کی گھر کی معیشت تو صحیح کریں آپ کے گھر کو تو اکنامیکلی سیٹ کریں ورنہ مملکتیں ہوتی ہے کوئی مملکت امیر ہوتی ہے کوئی مملکت غریب ہوتی ہے اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات امین امین امین بڑی پیاری بات کہی ہے آپ نے کالز بھی ہیں ان کو بھی شامل کرنا ہے اور میرے ذہن میں ایک سوال بھی ہے وہ بھی آپ سے پوچھنا ہے انشاءاللہ پہلے کال کو شامل کرتے ہیں السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ و رحمتہ اللہ وبرکاتہ سادت اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں آج کا ٹاپک بہت اچھا ہے اور میرا سوال یہ ہے کہ اگر گھر کا اپنی بیٹی کو زیادہ پیسے دے اور بیٹوں کو نہ دے تو اس بارے میں مدنی شاہ جزاکو. سبحان اللہ. سوال ہے ان کا جی. جی. اور یہاں یہ بھی ہو جائے کہ بڑی بیٹی کو زیادہ پیسے دیے یا بڑی بیٹی کو کم پیسے دیے چھوٹی کو زیادہ دل کریں ماں باپ کو چاہیے کہ اولاد کے ساتھ عدل کریں بیٹی بیٹوں کے ساتھ برابری کریں مگر اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ دینے میں بیٹی پر پہل کریں واہ کہ ان کا دل چھوٹا ہوتا ہے وہ زیادہ خوش ہو جائیں گے مگر تقسیم میں برابری رکھیں ٹھیک ہے یہاں میں ایک اور سوال کرنا چاہ رہا تھا سے کہ آپ کے مذہبی پھول مدینہ مدینہ مرحبہ واقعی ذہن یہی ہونا چاہیے لیکن آپ آ, ہمیں جیسے میں غریب آدمی ہوں آ, گھر کے حوالے سے میں کرائسس کا شکار ہوں گھر والے بھی پریشان ہیں کہ ہم جس سٹینڈرڈ میں رہنا چاہ رہے ہیں وہ سٹینڈرڈ ہماری زندگی میں نہیں آ رہا آپ مجھے کوئی ایسی بات بتائیں جو بات سن کر میرے, میرے اندر ڈھارس اور میرے اندر ایک سکون کسی کیفیت پیدا ہو مجھے میرے دل میں اطمینان ہو اور میں جس آ, جس معاملے پر میں چل رہا ہوں یہی اسی پر میں صبر اور شکر کے ساتھ چلتا رہوں. کوئی ایسی بات بتائیے کسی نے کہا ہے کہ جو تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا جو تم چاہتے تھے تمہیں نہ ملا جو ملا ہے نا اسے چاہنا شروع کر دو اللہ اکبر واہ سبحان اللہ سبحان اللہ کیا کیا پیاری بات کہیے جی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے مدین چین کے ناظرین کی فالز بھی ہیں اور یہاں پر میسجز بھی آ رہے ہیں میسج یہاں پر ہمارے پاس یہ ہے کہاں سے ہے جی اشرف بھائی ہیں بابلینا کراچی سے یہ کہہ رہے ہیں کہ نگران شورا سے پوچھنا ہے کہ ہمارے دوست بہت زیادہ فضول خرچی کرتے ہیں اب آپ بتائیں کہ ان کو کیسے سمجھائیں ایسے سینسیبل لوگ جس کا میں نے بیان کیا نا یہ جو بڑے بجٹ قسم کے ہوں گے اور ان کی ایک انکم کی بھی ایک لمٹ ہوگی ایسوں کے فضول دوست بھی نہیں ہوں گے ایسوں کی فضول نہیں ہوگی ایسے لوگ فضول ہوٹلنگ نہیں کرتے ہوں گے میں جانتا ہوں ایسے اسلامی بھائیوں کو جو جاب وغیرہ کرتے ہیں ان کی کوئی فرینڈشپ نہیں ہوتی یہ کہیں نہیں جاتے یہ بہت زیادہ اپنا وقت فیملی کے ساتھ گزارتے ہیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کے ساتھ گزارتے ہیں اور اگر کہیں کچھ کھلانا پلانا ہو تو وہ فیملی کے ساتھ کر لیتے ہیں گھر والوں کے لیے لے لیتے ہیں کہ گھر والوں کو کھلانا یہ صدقہ ہے جی ہاں بڑا خوبصورت صدقہ ہے تو خرچ کر رہے ہیں دوستوں پر خرچ کر کے کیا کرو گے بین بچوں پہ خرچ کریں فیملی پہ خرچ کریں ماں باپ پہ خرچ کریں جتنا کھانا دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر کھایا ہے اگر وہی کھانا لے جا کر آپ ماں باپ کے ساتھ بیٹھ کر کھا لیں تو سوباب بھی ملے گا دل بھی خوش ہوگا برکت بھی ملے گی آپ کو سلے جب رحمی, جب رحمی جب کا بھی سوباب الگ ملے گا اور جب رحمی یعنی جو تنگ دست ہیں نا میں ان کو مشورہ دیتا ہوں آپ سلے رحمی کریں یہ مشورہ دے رہا ہوں اور سلے رحمی سلے رحمی رشتے داروں کے لیے اچھا سلوک اگر آپ ہیں آپ کی فیملی میں اگر تنگی ہے میں چلو پوری فیملی سے بات کرتا ہوں تو اب آپ غور کریں خالہ سے بگڑی ہوئی ہے پھوپھی سے بگڑی ہوئی ہے ماموں چچا سے بگڑی ہوئی ہے ساس سسر سے بگڑی ہوئی ہے ماں باپ سے بگڑی ہوئی ہے کس کس سے بگاڑ کر بیٹھے ہوئے ہیں آپ سب سے شریعت کے دائرے میں رہ کر سلے ریمی کریں میں آپ کو مشورہ دے رہا ہوں سلے ریمی کریں اچھا سلوک کرے رشتہ داروں کے ساتھ اور سلے ریمی یہ نہیں ہے کہ اس نے آپ کے ساتھ اچھا کیا تو آپ نے اچھا کیا یہ تو ادلا بدلا ہے سلے رحمی یہ ہے کہ جو آپ کے ساتھ غلط کر آپ کے ساتھ صحیح کریں ٹھیک ہے یہ بات ہو گئی اب آپ سلے رحمی کریں سلے رحمی کا فائدہ حدیث پاک بری موت اللہ دفاع کرتا ہے اللہ بری موت سے بچاتا ہے اللہ تعالی رسک میں برکت دیتا ہے اور اللہ تعالی عمر میں برکت اطلاع فرماتا ہے اب آپ بتائیے انشاءاللہ شاء آپ کو فائدہ ہوگا آپ کر کے دیکھیں اور یہ مشورہ دے رہا ہوں میں آپ کو انتیسویں شب ماہر رمضانوں بارہ چودہ سو اڑتیس سی نئی کو کہ آپ اپنے رشتے داروں کے ساتھ اس سلوک کریں شریعت کے دائرے میں رہ کر اس میں بے پرتگی نہیں ہے بے شرمی نہیں ہے بے حیائی نہیں ہے بے غیرتی نہیں ہے اور شریعت کے سارے تقاضے پورے کریں اور رشتہ داروں کے ساتھ اس سے سلوک کریں انشاءاللہ شاء آپ کے دین نہ پھریں تو مجھے کہیے گا ہمارے پاس ایک میسج ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ آج کا جس آج کے جس ٹاپک پر آپ بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھا ہے اور حاجی صاحب آج جو جو سمجھا رہے ہیں یہ سب چیزیں میرے ساتھ بہت زیادہ ہوتی ہیں یہ لاکھوں میں آپ کو بتاؤں سلمان بھائی اتفاق ہے کوئی یہی باتیں میں بیان کروں گا یہ میں سوچ کر نہیں آیا تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ہمارے موضوع تھوڑا بہت بیٹھنے سے پہلے ڈسکس ہو لیکن اس طرح کا ڈسکشن چل جائے گا جی یہ جو ہو رہا میں کوئی اسکریپ نہیں تھا میں کوئی مینٹلی تو میں پر کے ساتھ نہیں آیا تھا کہ میں یہ موضوع لے کر چلوں گا اور اسنائب کا یہ باتیں کروں گا یہ میں اتفاق ہے یہ موضوع چل پڑا لیکن میرا گمان ہے کہ شاید میں کروڑوں اسلامی بھائیوں کی نمائندگی کر رہا ہوں لاکھوں کی نہیں کروڑوں اسنپائی کی نمائندگی کر رہا ہوں اور شاید کروڑوں فیملیز کی جو انٹرنل سچویشن ہے آئی تھنک ہم اس کو ڈسکس کر رہے ہیں جی اور وہ آپس میں شاید ایک دوسرے کے ساتھ اپنی فیلنگ شیئر نہ کر سکیں جی آپ اسٹاپ کریں رک جائیں جو آپ آج تک ہوا اس کو نسیحن منسیح کر دیں بالکل بھولا بسرا کر دیں فنش کر دیں آج سے اسٹارٹ لیں آپ کی لمٹ خواہشات اور آپ کی ضروریات آپ کی سہولیات کو آپ ایک یعنی ضرورت کو پہلے لکھ لیں پہلے لکھیں ضروریات پھر لکھیں سہولیات, پھر لکھیں سہولیات پھر بنائے خواہشات اب wow. ضروریات پوری کرنی ہے جو ایک رہنے کرنے کے لیے انسان کو جینے کے لیے ایک ضرورت چاہیے ہوتی ہے روٹی کپڑا مکان وغیرہ کے حوالے سے سہولیات کو بھی نہ لیں پلیز میری ریکویسٹ ہے دیکھیے بہت کم لوگ ہیں جو امیر ہوتے ہیں زیادہ تر مڈل کلاس, کلاس کے ہوتے ہیں یا لوور کلاس کے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کی آمدنیاں لمیٹڈ ہوتی ہیں زیادہ نہیں ہوتی ہیں. اور ایک طبقہ ہوتا ہے جو نہ اپر کلاس کا ہوتا ہے نہ مڈل کلاس کا ہوتا ہے ان دونوں کے بیچ میں بھی ہوتا ہے کہیں کہ وہ بھی پیسا, پیسا سا رہتا ہے بعدوں کا کیونکہ یہ جو ہے نا میں آپ کو مشورہ دوں یہ ویٹ اور ایکسپنس اس کو آپ بولے خوشتبئی کے طور پر لے لیں مزاج کے طور پر لے لیں وزن بڑھ جائے یا خرچہ بڑھ جائے ان دونوں کو نیچے لانا ہے نا یہ بڑا مشکل ہے یہ میں آپ کو جو سمجھانا چاہ رہا ہوں یہ خرچے جب ایک بار بڑھ جاتے ہیں نا ان کو نیچے لانا بہت مشکل ہے آمدنی کے بڑھنے سے فوراً خرچہ نہ بڑھا دیں آپ خرچے اپنے سنبھال کے رکھیں اگر آمدنی زیادہ بڑھ رہی ہے اور آپ کی ضرورت سے زیادہ آ رہی ہے تو آپ رائے خدا میں خرچ کرنے کا مزاج لیں آخر کے لیے ذخیرہ کریں کہ جو مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا یہ بھی تو کر سکتے ہیں یہ پھر چلیں میں تو جنرل بات کر رہا ہوں کہ ہر کوئی اس طرح کی ہر چیز کو قبول کر لے یہ بھی ضروری نہیں ہوتا تو پہلے ضرورت ہے کہ ایک لسٹ بنائیں اور اس میں دیکھیں یہ یہ کٹ سکتا ہے میں کہتا ہوں پانچ سو ہزار روپے بھی اگر آپ کم کر سکتے ہیں نا کر لیں آپ ایک بار بیٹھے تو صحیح لیکن بس بیچے سکون سے لڑائی نہ کریں جھگڑا نہ کریں اور آپ کے سامنے آپ کے جو کما کا لا اس کی آمدنی سامنے رکھیں پلیز آ, کوئی گھر اختیار کر سکتے ہیں کوئی ایسا جائز اور طریقے اختیار کر سکتے ہیں نو no پروبلم تو اپنی آمدنی بنا فور ایگزامپل آپ کی آمدنی پینتیس ہزار روپے فار ایگزامپل میں جنرل بات کر رہا ہوں پینتیس ہزار اب پینتیس گھر چلانا ہے اب آپ دیکھیے کہ یہ نہیں اس کو تھوڑا کم کریں آپ اس کو تھوڑا کم کریں تھوڑا کم کریں دس روپیہ سستا چاول لے لیں گے اگر چھ دفعہ گوشت آتا ہے تو کو چار دفعہ کر مثال دے رہا ہوں میں اگر تین دفعہ مرغی آتی ہے تو دو دفعہ کر لیں گے سبزی کو تین بار بڑھا دیں گے یہ کر لیں گے وہ کر لیں گے اگر مہینے میں دو دفعہ ہوٹننگ کرتے ہیں باہر سے کھانا آتا ہے میں ہوٹل جانے کی تو آپ کو فیور میں نہیں ہوں کہ آپ باہر جا کر کھائیں کیونکہ ہوٹلوں کا ماحول اتنا مطلب وہ مناسب نہیں ہوتا میں اس پر میرا موضوع نہیں ہے یہ سمجھا دیا میں نے تو مثال دے رہا ہوں تو میں سب کچھ کو دو مہینے میں ایک بار کر لیں میں ایک مثال دے رہا ہوں نہ کرے زیادہ بہتر ہے تو یوں اپنے اندر ایک کریں تو آپ دیکھیں گے کہ آپ پانچ سو ہزار دو ہزار تین ہزار ڈھائی ہزار چار ہزار آہستہ آہستہ آپ اپنے آپ کو نیچے لے کر آئیں گے پھر اس پہ جم جائیں جم جائیں اور اس کو لے کر چلیں آپ کے آٹومیٹکلی حالات بھی اچھے ہوں گے گھر کا ماحول بھی اچھا ہوگا پھر اگر آپ اللہ نے اگر آپ کی آمدنی میں برکت دی ہے اور کچھ ایسا لگتا ہے کیونکہ اتفاق میں برکت آ جائے گی یہ میری مدنی پور جاز ہے ایک بار متفق ہو جائیں کم آمدنی پر بھی متفق ہو جائیں محبت اور پیار سے رہنا شروع کریں اللہ تعالیٰ کے رسک کے حالات جو کم آمدنی میں بھی ہے نا اللہ کو پورا کر کے دے دے گا کریم ہے وہ کریم ہے اس گلاس میں یہ چھوٹا سا کترا ہے کپ میں ٹھیک ہے اس کپ میں یہ پلیٹ میں نے چھوٹا سا ایک کترا ڈالا ہے یہ کون سا لے کون لے گا آپ لیں گے لے لیں گے کترا آپ جی آپ لے سکیں گے یہ دیکھیے میں آپ کو ایک بتانا چاہوں مثال دے رہا ہوں یہ قطرہ نظر آ رہا ہے آپ کو یہ بھی ہمارے کیمرہ مین لیں گے ٹھیک ہے یہ پانی نظر آ رہا ہے بس یہ میں آپ کو کچھ سمجھانا ہے اب آپ صرف پانی کو دیکھتے رہے آپ کو سخت پیاس لگی ہے اللہ چاہے نا اتنے سے پانی سے قطرے سے آپ کی پیاس بجھا سکتا ہے اللہ اکبر اس پانی کے اتنے سے قطرے میں اللہ وہ تاثر دے اور اگر اللہ چاہے تو سمندر کا پی جائیں نا پانی اللہ تعالیٰ اس سے اگر تاثیر چھین پیاس بجانے کی تو سمندر بھی آپ کی پیاس نہیں بجا سکتا اللہ یہ میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا ہوں اور یہ میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تو اللہ کریم آپ کی کم آمدنی میں بھی اپنے کرم سے برکت ڈال دے تو آپ محبت اور پیار تو اس کو پورا کر لیں گے اور اگر آپ کی زیادہ آمدنی سے اللہ برکت چھین لے تو آپ کیا کر لیں گے وہ بسر یہاں <سلام> ہمارے پاس میسجز آ رہے ہیں اور یہ مختلف موضوعات پر نہیں ہیں لوگ اپنے مسائل بیچارے بیان کر رہے ہیں ان کو بھی لینا ہے لیکن پہلے کال شامل کرتے ہیں پھر اس طرح بھی آتے ہیں انشاءاللہ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میں سفر کا عمران تب جب لگ رہا ہوں جب آپ سے ہوں شورا آپ نے کہا تھا کہ آپ مدنی من مدنی منوں کے مضمون پر بھی سلسلہ کریں گے لیکن آپ نے ابھی تک مدنی مدنی منوں کے مضمون پر سلسلہ نہیں تو, تو آپ بتا دیں مدنی منا مدنی منوں کے مضمون پر سلسلہ کب کریں گے السلام علیکم مرحمۃ اللہ وبرکار وعلیکم السّلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مثالی مدنی منی اور مثالی مدنی منا مطلب حقیقت تو یہ ہے مدنی چنہ کے ناظرین اور مدنی منی اتنے سلسلے اتنی عنوانات ذہن میں ہوتے ہیں کہ یہ بھی کریں یہ بھی کریں یہ بھی کریں ایک تو وقت کی کمی جو ایک بہت سارے کام ہوتے ہیں تو اور پھر روزانہ میں آ کر کرنے سے رہا تو یہ بہت سارے مسائل بھی سامنے ہیں بنا ایک سے اسلام نے شروع کیا تھا مدنی منی مدنی منوں کو بٹھا کر ان کے وہ مائنڈ میکنگ کے حوالے سے اور وہ ایک آدھ دو سلسلے ہوئے اس کے بعد وہ نہیں ہو سکے ایونٹ پر ہوئے تھے میں دوبارہ نیت کرتا ہوں انشاءاللہ شاء اللہ توفیق دے موقع ملا تو کچھ اس طرح کا سلسلہ بھی آئیں گے کہ جس میں مدنی منیوں مدنی منوں کی ذہن سازی کی جائے ان کو مینٹلی طور پر ان کو مائنڈ میکنگ کی جائے ان کی تربیت کے کھول دیے جا سکے کال لے لیں جی السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام و اللہ وبرکاتہ میرا ایک سوال ہے کہ ہمارے بچوں کی امی بھی اچھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور سم ٹائم بچے بھی سارے کوپریٹو ہوتے ہیں ہر چیز مطلب بالکل سمیٹریکلی چل رہی ہوتی ہے لیکن بیچ میں ایک خواہش ایسی آ جات فار اگزامپل دیتا ہوں کہ مجھے میرا گھر چاہیے ہم اب کرائی کے گھر میں ہیں اب جو ہسبینڈ ہے وہ سارا دن یہی کوشش کرتا ہے کہ میں کسی طریقے سے جو ہے یہ کر پاؤں کہ میں ان کی خواہش پوری کر پاؤں لیکن نہیں ہو لیکن اس پوائنٹ کے اوپر گھر والے کو آپریٹ نہ کریں تو اس بارے میں کچھ متلف عناط فرما دیجیے جزاک اللہ خیر السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ ان کو تعاون کرنا چاہیے ظاہر ہے اب اس وقت گھر کا ملنا اتنا آسان نہ رہا بہت مہنگے ہو گئے مکان ظاہر کرایہ تو وہ خود ہی اپنی جیب سے دے رہا ہے تو خود ہی وہ بیچارہ اس کا کرایہ بچے گا اور اس کو اور کیا چاہیے لیکن ظاہر ہے کہ آپ کے پریشر کرنے سے ٹینشن ڈالنے سے آپ سمجھیں کہ یہ مسئلہ حل ہو جائے گا تو ایک تو کرایہ کا گھر اوپر سے آپ کی طرف سے پریشر تو کرایہ کے گھر میں بھی رہنا مشکل ہو جائے گا کرایہ کا گھر ہو کہ اپنا گھر ہو میرا مدعا یہ ہے کہ آپ پریشانی کے ساتھ نہ جی شن کے ساتھ جی ہیں ٹھیک ہے ایک بات بات ہو گئی کہ ہمیں اپنا گھر لینے کی کوشش کرنی چاہیے تو اب وہ اس پر جو بھی ہے اب روزانہ کی یاد یعنی کروانے کی ضرورت نہیں وہ کو روزانہ آپ کو پکانے کا یاد دلاتا ہے کیا پکانا آپ پکانا آپ کیوں لگے نا بھائی یہ پتہ ہے مجھے آج پکانا ہے میری ذمہ داری ہے پکانا تو جس طرح وہ روزانہ پکانے کا کوئی یاد نہیں دلاتا تو آپ اس کو آئے دن گھر کا کیوں یاد دلاؤ وہ گھر پر آتا جاتا ہے اس کو ہر مہینے گھر یاد آئے گا کیونکہ اس نے ہر مہینے کرایہ بھرنا ہے تو اس طرح کوئی بھی ایسی خواہشات کو مطلب کہ فورس کے ساتھ نہ لائیں کہ یہ ہو ویسے الحمدللہ ایک تعداد ہوتی ہے گھروں کے اندر جو محبت اور پیار سے رہنے والے بھی گھر ہوتے ہیں اللہ آپ کو سلامت رکھے آپ کو خوش رکھے اور مزید جو اس طرح کی چیزیں پیدا ہوتی ہیں اللہ اس کو بھی ختم کرنے کی توفیق دے وہ پیار و محبت سے رہیں اور جو پیار و محبت سے رہ رہے ہیں دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے پیار و محبت اور برکت عطا فرمائے فارم اور برکت یہاں میں ایک اور بات بھی کہنا چاہ رہا ہوں کہ جیسے عید کا موقع بھی آنے والا ہے اور کچھ لوگوں کے یہاں ناچاکیاں بھی ہیں یہاں ہمارے پاس میسیجز بھی اس حوالے سے آ رہے ہیں کہ گھر میں جو ہے وہ ناراضگی ہے ناچاکی ہے تو اب ان کے لیے بھی کچھ مدنی فور عطا فرمائیں کہ ناراضگیاں ناچاکیاں ختم کر کے عید کا موقع ہے کوئی اپنے حال حوال بہتر کریں معافی تلافی کریں ایک دوسرے کے حقوق پہچانیں احترام مسلم کہ ہم درس و دنیا بھر کو دیتے ہیں خود اپنے گھر ہی میں مسلم ہم کھو بیٹھتے ہیں تو دیکھیں اسباب کیا ہے ناچا کیوں گے اصل میں بازوں کا بھی مزاج بھی ہوتا ہے سلمان بھائی بات بات پر لڑنا جھگڑنا چک چک کرنا اچھا برداشت نہیں ہے اور بازوں میں تھوڑی تھوڑی بات پر بلاسٹ ہو جائیں گے تو اس طرح کے مزاج سے تو پھر گھر میں بہت مسائل پیدا ہوں گے ٹھیک تو نرمی سے رہیں پیار سے رہیں ایک دوسرے کا احترام کریں اور برداشت کریں حالات آپ کے چیخنے چلانے سے حالات نہیں بدل جائیں گے ٹھیک ٹھیک ہے تو نرمی میں تو نرمی ہی کا ارض کروں گا ماشاء اللہ یہاں ہمارے پاس ایک سوال ہے میسج کے ذریعے یہ کہہ رہے ہیں گھر میں کوئی ایک فرد ہوتا ہے جو گھر کے سارے نظم و ضبط کو تباہ و برباد کر دیتا ہے اس کے لیے کیا کیا جائے اس کے دعا کریں مل جل کر دعا کریں اس کی اصطلاح کی کوئی مثبت صورت نکالیں اس کو مدنی چینل دیکھنے پر آمادہ کریں اور امیر سنت کے سامنے بٹھا دیں امیر سنت کے سامنے بٹھا دیں مدنی چینل پر مدنی چینل, پر مدنی چینل کے سامنے بٹھا دیں ان شاء اللہ تعالیٰ یہاں آنے والی مدنی پھول اللہ نے چاہ تو دن نے مد انقلاب لے کر آئیں گے ہمارے سلسلے کا وقت پورا ہوا مثالی معاشرہ ہو سکتا ہے کہ اس کا وقت بھی پورا ہو گیا ہو اگر کل چاند رات ہو گئی تو ہمارا پھر مدری مذاکرہ ہوگا عشاء کی نماز کے بعد اور چاند رات نہیں ہوئی سی قسمت تو بھی آنا میرا تو نہیں ہوگا میں وہیں ہوں گا میرے سنت کے پاس کل تو ولہ علم پھر کیا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ خیر فرمائے ہو سکتا ہے ہمارا آخر سسلہ ہو پورے دوران اس سلسلے میں اگر کوئی بات بری لگ گئی ہو آپ کی اختلفی ہوئی ہو ناراض ہوئی ہوں ہاتھ جوڑ کے معافی کا طالب ہو ماں فرما دیجیے گا بدی چینل دیکھتے رہیے دعوت اسلامی سے وابستہ رہیے اور اگر آپ کو ہماری کوئی بات بھلی لگی ہے آپ کو لگتا ہے کہ دنیا اور آخرت میں آپ اس سے فائدہ ہوگا اس کو اختیار کیجئے ہو سکے تو اپنے تاثرات بھی دیجئے اپنے جذبات اور اپنی نیتیں بھی ہمیں ٹیلی فون کر کے بھی واٹس اپ کر کے بھی بیان کر سکتے ہیں اس سے ہمارے ذمہ دار ہمارے اسلام بھائی کی حوصلہ بھی ہوتی ہے اللہ کریم ہم سب کو دنیا آخرت کی برکتیں دے, دے جنہوں نے فون کر کر کے حوصلہ افزائیاں کی ہیں اور جنہوں نے نیتیں کی ہیں اور آپ جو دیکھتے رہیں میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو ماہ رمضان کی برکتیں بھی عطا کرے آمین غم رمضان بھی عطا کرے اور اللہ بے حساب مغفرت سے بھی نوازے امین بھی جاہین نبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ ولیہ وسلم علی الحبیب صلی اللہ علیہ